دو یا دو کچھ تو سوچو یار پھر ہوں اگلی توہین سنو تو کی کرنے ہو کے بیان کرتے ہیں ممبر رسول میں بہنا کوئی پتا نہیں وہ ہو تو گیا وہی چاہ پانی کا فٹا اجکل ہوں بہ بھی جاؤ بہ جاؤ دوستمام حسن امام حسین علیہ اسلام اور حضرت عبداللہ ابن عباس علیہ السلام دونوں دعوت دیتی بلایا یزید نے آپ تشریف لے گئے عبداللہ ابن عباس عباس بار کھڑا کر دیتا بیان کر رہے ہیں عبداللہ اللہ عباس پاک باہر کھڑا کر دیتا حسین پاکر آن دتا بلا لیا انہیں ہوں وہ روایت پوری نہیں بیان کر رہا لیکن وہ لفظ میں صرف پڑھنا چاہتا جنہ چ نکلے اگر پوری کو روایت پوری جر اور نقد کے ساتھ پڑھنا جائے تو وہ اس کتاب میں پڑھنا اندر امام حسین گئے تو یزید نے شراب کا پیالہ منگایا پیتا پھر گین لگا کہ عبداللہ اے حسین تم پیو پیوڑیاں نہ بھی جہالتاں اور غلطیاں او میں ایک پورے اٹھ گھنٹے کے موضوع ظاہر کر چکا اٹھ گھنٹے کا موضوع ایک ایک گل نپ, نپ نپ نپ نپ کے جی کسی کا قیمہ کر دما چون تمیل نہیں اتنے تو لا ما بیٹھے اسکیا با آبد اللہ اے ابو عبداللہ تم پیو اس کو اتنا تمیز نہیں ہے سقا یسقی سکایتن کا معنی پلانا ہوتا ہے پینا نہیں ہوتا ہے پوری لغت کے عرب کے اندر وہ اگر سکا یسقی سکایتن کا پینا ہوتا ہے اب روایت میں کیا ہے وہ جھوٹی موٹی جس طرح کی بھی ہے نا اس کے اندر لفظ اس کو اتنا بھی تمیز نہیں ہے ایمان سے کہتا ہوں ابن اثیر کا اس نے حوالہ دیا ابن اسیر میں ایک لفظ یہاں پر غلط لکھا وہ اس کو صحیح نہیں کر سکتا وہ جو اصل روایت پیش کرنے والے ہیں اب وہ سے وہ ہیں عمر بن شبہ بہت بڑے امام ہیں ہمارے محدث ہیں تاریخ المدینہ ان کی کتاب ہے تو عمر بن شبہ جو ہے نا وہ روایت نقل کرنے والے ابن اثیر کے اندر لکھا ہے عمر بن سب اس کو القانی میں اسفانی نے بھی نقل کیا تو میرے بھائی اس قیابہ اس روایت میں ہے وہ غلام سے کہتا ہے یا گلام اس کیابا دلہ وہ خاطم نا خاطم نوکر ابو ابد اللہ نلا ہوں او ان پچھلے اگلے کوئی لفظ کا پتا نہیں سی مینو لگتا ایون جی اردو کی کسی لکھی کتاب لکھا سو وہ جی میں گلت جی ملد لکھا سوک د خیر ادھر ویکو جڑی گستاخی امام حسین سرکار دی ہوئے یہ ہے کہ جی یزید نے آخر پی شراب پی آپ نے فرمایا اے ہوں بچی نے بولی ہے تھی سنو گے کن امام حسین نے فرمایا لا آئے نا آئی اشرب یا لا آئے نام مولنا بیٹھے لا آئے نا آئی منی میری آنکھ تجھ پر نہیں ہے میں یعنی ویختا نہیں توجاں کر پی میںر ویخہ نہیں ہوں سچی دسو کلا کمرہ یزید امام حسین شراب دی دعوت دے امام حسین فرمان میں تیرے آل ویخہ نہیں پی میں نہیں پی ادھر میدان کربلا چاکھنا بھی ہزار کا لشکر تو امام حسین نے کچھ نہیں ویکھیا تو بھی ہزار نال لڑ گئے اتے کلے سے لڑیا جاتا مراد بدھو ملا سوچو بھائی سڈے ورگا گیا گزریا چودوی بیٹھا ہے چھٹھا سڈے نالی ضرورت کوئی نہیں کرتا जे कोई जरूरत करेगा तो बूथे दिखाएगा हजूर देख देक भी रहे बस के अंदर सफर करके गाने बंद कराते रहे साके बच्चे गाने बंद कराते रहे और जंगलों के अगलिया उतार दिता कोई परवाह नहीं की ممکن ہے کہ امام حسین جیسا شہزادہ جہا یزید شراب دی دعوت دے وے اور امام فرما وے اور تو پی منو کوئی تیرے میں تیرے جن امام دی توہین ہو جی روایت گڑیے بہت کمینہ بندہ ہے امام حسین دار اصیت رکھنے ہاں یزید جیسا کیا کوئی ہے کوئی بھی اس دور کا برے سے برا بندہ آہل بیت کے ساتھ یہ جرت نہیں کر سکتا آج دے حق بیان کرنے والے بندے یا عام مسلمان صادق دین بھی غیرت رکھنے والا بندہ وہ آج ضرورت نہیں ہو سکتی ان کی امام حسین دے جت کرنی اور پھر امام حسین کی طرح تو امام حسین نے جب وہاں پر نعوذ باللہ من تالک جان چھڑانے والی بات کی کہ میں تجھ سے تیری طرف نہیں دیکھتا تو پھر باہر بیس ہزار کے ساتھ لڑنے کا کیا مانا تھا تمہارے باقول تم کہتے ہو بیس ہزار کے ساتھ لڑنے کا کیا مانا پھر آپ فرما دیں جو مرضی کردہ کرے میں ہی نہیں ایک توجہ نہیں فرمائی نے سچی دسیا جی تا دل کہ امام نے انج کیتا ہونا یا یزید دین این جرت ہو سکتی ہے کہ مامے عالی مقام آ کے شراب پی گلام آئے بھی شراب پی لاؤ شرم کرو شرم کرو اسلام سے کیا لینا ہے تم نے ظالموں ناقبت اندیشو کسی کی دشمنی اور عداوت جو بناوٹی تم نے بنا رکھی ہے اس کے اندر اتنا بولو مت کرو یزید کو ہم بھی سمجھتے ہیں اس کتاب میں لکھا ہے جتنا وہ فاسق فاجر ظالم ہے اتنا ہم مانتے ہیں اتنا ہم جانتے ہیں کہتے ہیں لیکن اس سے اتنا آگے بڑھانا اور بڑھا کر آلے بیت کی توہین تک پہنچ جانا یہ کتنا کم بختی ہے بھائی امام حسین کی کردار خوشی ہو گئی آپ دا تو کردار ختم ہو گیا کم از کم امام حسین انہیں تو کر دے نا کہ پیالے نو ہاتھ مار دے پیالے دے سے روڑ دیں ہاں دیکھو بھائی حدیث شریف میں آتا ہے جو تم سے بدی دیکھے ہاتھ سے روکے نہیں طاقت کو زبان سے روکے نہیں طاقت تو دل میں برا جانے بزان ایک دافل ایمان یہ کمزور ترین ایمان ہے اب ایمان سے بتانا کیا امام حسین کے پاس اکیلے کمرے میں جزید کا پیالہ گرانے کی ہاتھ کے ساتھ روکنے کی طاقت نہیں تھی اگر نہیں تھی تو میدان میں طاقت کیسے مل گئی ہو زمین جہل بدھو لوگ ممبر رسول پر بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ سر سنتے ہیں کسی کہانیاں سنتے ہیں ڈرامہ دیکھنے والے لوگ ہیں حقیقت کے قریبی نہیں جانتے جاتے تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا ہو کھیل مریدی کا تو ہرتا ہے بہت جل تعویل کا پھندہ کوئی یاد لگا دے یہ شاہ کے نشے من سے اترتا ہے بہت جل یہ تعویلی مکار جھوٹے کسے کہانیاں بیان کرنے والے ڈراماب لوگ انہوں نے یار کیا عقیدہ عقیدہ عقیدت کے ساتھ کیا کر دیا دی ہے اچھ لوگ گرام لوک سریام بکواسا ہیں اور وہ بھی بریلویا ممبر تو? <تصفح> اے پڑو سبحان اللہ سبحان اللہ شرم نہیں آتی ان لوگوں کو امام اہل سنت المستند کتاب اپنی میں فرماتے ہیں فرمایا حضرت معاویہ کی خلافت صلح امام حسن کے بعد حضرت امام حسن کی سیادت اور سرداری کی دلیل ہے بلکہ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ہے فرمایا جو اس کو نہ ماننے یا آپ کے, خلاف، آپ کے خلاف فرمایا یہ لفظ ہے اگر تان و تشنی آپ پر کرتا ہے تو فرمایا سمجھو وہ امام حسن پر زبان کھولتا ہے حسن کے نانے پر کھولتا ہے جبریل امین پر کھولتا ہے رب جلیل پر کھولتا ہے یہ آلہ نے خیر موضوع ہے نہیں اللہ حمدال رسول بل خدا رہوین وسلا تو وسلام اعلیٰ حبیب ہی ولی و صحبی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فَمَن يَضْرِبِ الطَّاغُوتَ فَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَن تَنقَلِبَ مِنَ آمن بالله صدق الله مولان العظیم وصدق رسوله النبي الكريم الامين سبحان الله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا لینا منو اس پلو السل مو تسلیم مسفلا دو سلام علئی کیا سی آر سو لو حبی کیا گجروں والا شہر جامع مسجد صاحبہ نوید کالونی کالونی کالونی نوید کالونی برادرم محمد نوید اختر صاحب فکا ہے کار اج دی اس محفل دے تمام اہتمامات انتظامات پر وردگارے عالم سب دی خدمت حاضری و منظور فرماوے دوستان گرامی اس مجلس کے اندر ناچیر کا بہت ہی ضروری اور اہم موضوع ہر ایک مسلمان تک پہنچا ہم و سبحان اس کا عنوان ہے کلمے کی تفسیر قرآن کے ساتھ وہ دوسرا عنوان ہے حکومت اور دوام حکومت اس کا تیسرا عنوان ہے مقصود رسالت قیام مقصود میلاد قیام حکومت اسلامی اور دوام حکومت اسلامی کے سوا کچھ نہیں قرآن مجید فرقان حمید یہ کلمہ اُسے پڑھنے کلما تیے با سر نے گجروں دے جے لوگ رہائشی باہر جڑے ہیں وہ سنتے رہے جے دے رہائشی لوگ نے وہ نو اس ہا ہوا کا نہیں لگی ہونی شہر مقرر مقرریند ہے اگر اس کو کاف کشش والے کے ساتھ پڑھ لیں تو بالکل سولہ نہ صحیح ہے یہ صرف تقرار کر سکتے ہیں وہی بات بار بار بار بار بار بار بار بار سنا یہ تس جو اج سننا ہے تساں آخنا ہے زندگی اصان کلمے دا ماننا ہی کدی سیدا نہیں سنیا سنے باقی کی سنیا ہونا دین دعوے کو جب دلائل سے ثابت کروں گا انشاءاللہ اللہ نزیر آپ کو بالکل شرے صدر ہو جائے گی اور سینا ٹھنڈا ہو جائے گا دیکھو سمجھدار لوگ جیڑے دین دے اپنے آپ خادم ظاہر کرتے ہیں کچھ تبلیغ کرتے ہیں کچھ کر انہوں نے پوچھو بھی اللہ اے جیڑا کلمہ طیب ہے یہ تفصیل قرآن درے مقام تے ہوئی تھی سمجھدار ہو قرآن مجید تبان لکل ہے ہر چیز دا واضح بیان ہے تو کلمہ تو ایمان دی جان ہے تے ایمان دی جان دا بیان قرآن چ نہ ہو سکتا جی یہ نہیں بیان کرنا تو پھر کیڑی قرآن نے بیان کی ہوں سمجھ نہیں آئی ہل کلما ایمان کی جان جی ایمان کی جان ہی قرآن نے نہیں چھیڑیا تو پھر بیان کرنی آپ ایس ای سوال جڑا دیتا ہے تیس کرو لو جواب لو पता लग जाएगा कि मोटी सारी गल जो सारी कलमा कलम पढ़ाते हैं जे वो भी माना दस देन फिर आ गए آپ نے بھی پتہ نہیں بھی کلما کی ہے اللہ او میرے دوستو کلمہ کی تفسیر سورہ بقرہ باقاعدہ اندر آ یا کرسی مکدی ہے نا تو اگلیاں آیات یہ آ جانا جہیا ہوں میں پڑھن لگا اس دے اندر اللہ نے کلمے کا مانا کھولیا منافقوں نے کلمے کے ساتھ بھی دگا بازی کی ہوئی ہے بھائی اللہ نے اللہ نے کلمے کا مانا کھولیا ارشاد ربانی فمئی یک فربو تھے بالله فقد اسٹم سے ملا اللہ فرماتا ہے جو شخص طاغوت کے ساتھ کفر کرے تاغوت کو نہ مانے تاغوت کا منکر ہو جائے اور اللہ کو مانے اس نے مضبوط رسی پکڑ لی وہ یہی کلمہ ہے تو بولو تو صحیح جو ٹوٹے گی نہیں جس کو ٹوٹنا ہے ہی نہیں ٹوٹنے سے بالکل پاک ہے وہ کلمہ طیبہ کی رسی ہے جس کا ایک سرا پھر مومن کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور دوسرا اللہ رب العالمین کے پاس ہے پھر پکڑو اور سیدھا رب تک پہنچ اللہ اور اللہ فرما مومن ہوتے دو گلا ایک فرمایا میں یقر بتاغت جہاں تاغوت دا منکر بنے تاغوت دا انکار کرے تاغوت بگزد نفرت رکھے تاغوت کے ساتھ ایمان نہ رکھے تاغوت کو تسلیم نہ کرے پھر فرماتا ہے یوم بلا اور اللہ پر ایمان لائے وہ مومن ہے یہ مطلب مومن ہونے دو چیز ضروری کفر بتاغوت اور ایمان باللہ بولو تاغوت کو نہ ماننا اللہ کو ماننا یہ دو چیزیں ہوں پہلا تاغوت ایک مبہم یا لفظ یہ ہیں یہ بڑی دنڈی ماری جاتی جی تاوت کا جو صحیح معنی ہے وہ چھپایا جاتا ہے تاغت مبالغے کا سی ہے بھائی توقے یا یقے توقیان مصدر ہے تو معنی ہوتا ہے سرکشی کرنا آکڑنا نہ مننا تاغوت دن بہت سرکش اکڑو متکبر کیا مطلب نہ خود اللہ رسول کی فرما برداری کرے نہ دوسرے کرن دے, دے. وہ تاقوت کہتے بولو بولو بولو تاغوت تاقوت نے جڑا اللہ دی فرما برداری نہ آپ کرے نہ دوسرے نو کرن دے انہوں کی کہنے تاوت اگر کسی تفسیر میں یہ دیکھنے میں آیا ہو کہ تاوت بت ہیں اسنام ہیں تو وہ مجازن ہے حقیقت نہیں ہے حقیقت میں تاوت کس کو کہتے ہیں اللہ کے مقابلے میں اپنا حکم آڈر چلانے والے کو کہتے ہیں کیونکہ وہ سرکش ہے نہ خود چلتا ہے نہ دوسروں کو چلنے دیتا ہے دوسرے لفظ ہیں کافران دی حکمرانی کفر دی حکومت کفر والا حاکم اللہ رسول دے نظام اور قانون نو نا چلن دین آڑا وہ تاغوت ہے اینو قرآن مجید ہون اے دعویٰ توجہ ایک خود دیکھ دعویٰ بان گیا کہ تاغوت کنو کہندے نے جوڑا اللہ رسول دے مقابلہ اچھا حکومت اپنی بنا کر رکھے او بھائی یہ اللہ رسول دی حکومت رو نہ من ادھر تابے داری نہ کرے اپنی حکومت قائم کر کے اللہ رسول دے مقابلے جو بیٹھے نہ خود چلے اللہ رسول دے مگر نہ دوجے نو چلن دے ان کہندے نے خود ایک دعوی ہے اس دعوے اتنے دلیل اس آیت دی تفسیر وہ بھی قرآن قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ قرآن قرآن خود ایک دوسرے آپس میں آیات کی تفسیر کرتا ہے جب تفسیر کرتا ہے تو ہوں قرآن کوئی ہی پوچھنے تاغوت کون آ کوئی ایسے ملہ لانتی ہوئے نا کمینے دے پتر انہیں یہ لکھ مارے رہے کہ نبی تاغوت ہوتے ہیں جن کی عبادت پوجا ہو لاخلان آتا ہے کتے شرم نہیں آتی تمہیں تاغوت کا معنی ہی بہت سرکش ہے تو نبی تو اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے اس کو سرکش کہنے کا کیا مانا یہ بڑے کافر لوگ بھی پہن خیر ان قرآن نال سنو مسلمانوں قرآن تاغوت کی تفسیر خود اللہ نے کی کیتی ہے دساں بولو بولو اللہ, اکبر اللہ اللہ اکبر سور ہے نشا شری کہڑی سورت ہے دس رہا آپ ہی ویخ لیا جی یقینی تو پوچھ لیا جائے سورہ نرسا شریف آیت نمبر اکسٹھ کن جی اکسٹھ اللہ کو سٹھ اکسٹھ ارشاد رباني فرمایا الى الالم ترى الى الذين يزعمون انهم آمنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيد اللہ اپنے محبوب نرما محبوب آلم ترونا تاجب دلانا اس سے اپنے حبیب ہے ویخیا نہیں جے ان لوگوں جڑے گمان کر دن ہوا انز لائی لائی انزل من قبلک جہ گلہ اسلام نا کتاب نو من دعا کہ اسلام اے اے محمد کریم اڈے دین نیا اللہ سونا فرماندہ لیکن دعوی کر دے پھر یریدونا ہی ہے تا چاندے یہ تحقم جھگڑا لے جانا فیصلہ کرانے کے لیے مانا ہے چاہتے یہ ہیں کہ فیصلہ کروائیں سے چاہتے دعویٰ کرتے ہیں ہم مسلمان ہیں محمد کریم کو مانتے ہیں قرآن کو مانتے ہیں لیکن یریدونا ارادہ یہ رکھتے ہیں اندر سے کہ جھگڑا اور حکومت تاوت کی اچھی ہے جھگڑے میں فیصلہ ان کے پاس لے جائیں گے فیصلہ اس سے کروائیں گے محاکمہ وہ کرے گا یریدون ان يتحاكموا الى الطاغوت موٹے لفظ نے یہ چھوٹے باریک نہیں جڑے سمجھ نہ اون مسلمان نو سمجھ ا جا جندے نے منافقا نو سمجھ نہیں ہوندے جڑے اسے برادری دے نے جڑے دے ہیں لیکن اندروں ارادے رکھ دے نے فیصلے کافراں دے چنگے حکومت کافراں دی چنگی اللہ فرماندا ہے محبوبا انہاں نو ویکھیا نہیں ہو دعوت کر دے نے تیرے منن دا تے झूठे एडे ने फैसला तेरिया ले जा बजाय कैफरा कौन ले जाने آج مسلمان کو اپنے کلمہ طیبہ کا پتہ چل گیا مدرسیا سکولوں دی دیوار کالیاں نے آیت نہیں دے پتہ نہیں چکر پھر ایک آیت نہیں میں سنا سنا کے تم تھکا دیا گا اللہ اللہ ایسا آیتِ کریمہ نے دسیا تاغوت کونے بطا کو جھگڑے نہیں لی جائے جاندے اوہ دے پتھران دے پتھر نے پتھر نے کیوں جھگڑا کرنا ہے اے آیت جیسے لے اتری سی اوہ سے لے جھگڑا سی جنہیں منافق سنو چاندے تھا فیصلہ کا بن اشرف یہودی کرے اللہ نے فرمایا اللہ نے فرمایا اے ادھر کلم پڑھتے نے حبیبہ تیرہ ہا کے منگوا فیصلہ کرا دے نے تو حکومت چاہتے نے کلمہ تیرا چاہتے نے حکومت ہو دی چاندے نے منافت نے علم يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغون وقد میروپ اللہ ہے حالانکہ انہوں ہویا حکم سی اید اید اید اید کافر بڑھنے منکر بڑھنے تو ہوا سیسان کافر بننا یہ بننا تڈے ایمان دی شرط پہلی جزو اول یہی ہے کہ تم نے اس سور کو نہیں ماننا جو سور اللہ رسول کے مقابلے میں بیٹھا ہے اس کتے کی بے اس کتے کو اندر سے ماننا ہی نہیں ہے سمجھنا ہے یہ خنزیر ہے خنزیر سے بدتر ہے ظالم ہے کمین ہے اللہ کا دشمن ہے رسول کا بہت سرکش ہے انصاف اس کے قریب نہیں آ سکتا کیونکہ جو انصاف والا ہوتا ہے وہ اور مسکین ہوتا ہے سرکش نہیں ہوتا اللہ سمجھ آئی کوئی نہ ہوئے وقع دو ان کو حکم تو یہ تھا ہماری طرف سے یکفروبے اس کے ساتھ کفر کریں اس کے ساتھ انکار کریں دشانو اللہ فرماتا ہے شیطان یہ چاہتا ہے کہ ان کلمہ پڑھنے والوں کو دور گمراہ کر دے یعنی کرو اینا دور لے جائے واپس پرتن جوگی ہونی نہ یعنی دوسرے لفظ اللہ ہے کہ جیڑا بندہ کلما پڑھنے والا کافران دی حکومت نو تسلیم کرے گا تے دی حکومت نو پسند کرے گا وہ اس درجے دا لانتی بن جائے گا کہ وہ واپس مسلمان نہیں ہو سکتا سچی دسا جائے دے بندے بیٹھے جے آج بھی ممبرا تھی سنی جی بولے بولیا جے سنی جے ان تفسیر بھی سنیا جی کلمے کدی مانے تو تی سنے جے کیوں تو سنتے رہے انو کی کی چکر بازی کی مولوی نے خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں سڈا قلندر اقبال ہو جہاں فرما گیا کاروباری لوگ جڑا دین دا کاروبار نہیں او وہ گزارا ہی ہوں اشیاء نہیں ہوں خرچے ہی پورے نہیں ہوں اللہ واحد اولا شریک مولا جی میں قرآن دس رہا اسی طرح اسی طرح ہی قلم در اقبال فرماند ہے خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں کس درجا ہوئے فکیان عشایت کریم نے دسیا تاغوت کون بت نہیں جگڑے گول کوئی کو لے جانے پیا ہندو کا بھی ملک وستا بوت بھی بستے نے جا کے ویکو جدو لڑائی ہوں بوتر نہیں کہ ججا نے حکومت نو کہ فیصلہ کرو معلوم ہوا اللہ دے خوران نے دس تاغوت اللہ دے مقابلے بڑی حکومت کا نام مومن اہیے جا ایسی حکومت نسلیم نہ کرے گا منے منکر بنے کلما اتو ہی شروع ہو آلے والمے گور کر لا الہ اللہ جو رب نے قرآن دے اندر فرمایا اہ کلمے آیا ترتیب ویخ لے کفر بھی تاغت قرآن پہلو دسیا گیا ہے ایمان بل آبادج دسیا گیا ہے کل میرے اندر لا علا کوئی عبادت کے لائق نہیں کوئی تاج کے لائق نہیں کوئی فرما برداری کے لائق نہیں کوئی حاکم بننے کے قابل نہیں چار لوگوں سے میں پوچھتا ہوں لالم وہ کلمے جیسی تھی جو ایمان کا حصہ ایمان کا سب سے بڑا جزو اکبر اور بنیاد اعظم ہی بگاڑ کے بولتے نہیں دسو دس ویکو تو نہیں ہوں ادھر, <تصح> ادھر کی آیا ادھر آیا کفر بتا ادھر کی آیا لا آ, لا نفید ہے انکار بولو بولو بولو <سؤال> لا ہے نفی نہیں انکار نہیں کیوں کہتے ہو اللہ, <سؤال> اللہ کے <کیسے>؟ ساتھ <سؤال> کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر اللہ اب مگر اللہ بعد میں ہے اس بات بعد میں ہے ایمان باللہ بعد میں ہے کفر بطاقود پہلے ہے معلوم ہو یا کلمہ دی تفسیر قرآن اچھ موجود ہے اللہ تاں رکھیے لفظاں واضح کھل لیاں ویچھ کہ کوئی کل میں بگاڑے نا ولدین کفروں اولیاحوت کافر لوگوں کے متولی ان کے سردار ان پر حکم چلانے والے ان کے متصرف امور اتاغت تو بہت نہیں ہوں گے بودھے تو طاقت ہی نہیں ہے سورہ بقرہ آیت نمبر دو سو ستاون کتاب تاغ سورہ نساء آیت نمبر اکاون دیکھتے نہیں ہو ان لوگوں کو جن کو کتاب ملی وہ جی اور تاغو اللہ کے مقابل وہی تاغوت پر ایمان رکھتے ہیں یہ بارے اللہ فرمایا تے کتاب دے بارے فرمایا تاغوت دان رکھتے ہیں پتہ ہے وہ بت دے, پوچھ دے تے اللہ فرمایا جو یؤمنون بالجبت بل جب پھر سنو اگلی سنو سورہ نسا آیت نمبر ساٹھ یہ سنا چکا ہوں ولوی نفروخا تھلو نفی سبھی فرمایا ایمان والے اللہ د رستے لڑتے نے کافر لوگ دے رستے لڑتے نے بوتان کوئی نہیں بوتانہ تو راہ کوئی نہیں وہ بتوں بتوں بتوں بتوں کی حفاظت کرنے والے تاغوتوں فرو کا راستہ ہے ٹھیک ہے اگلی آس وجہ والا مینت اللہ فرمودا جب بنی اسرائیل تانت پائی تو یہودیا کی بنایا ہے باندر خنزیر اور تاغوت کی پوجا کرنے والے اوے اوے اوے اگر تم کہتے ہو اسنام مراد ہیں تو بتاؤ وہ کب اسنام کی پوجا کرتے تھے تاغت پوجا کرنا انہوں دی پوجا پاڑ کرنی انہوں کی حکومت مننی انہوں کی فرما برداری کرنی ان کی اطاعت کرنی اللہ فرماتا ہے یہ ہم نے ان انت ڈالتے ہوئے ایسے خبیس ان سے پیدا کر دیے معلوم ہوا اللہ دی لانت تو بعد ہی تاغوت دی حکومت نا مند ہے اللہ دی رحمت رہے تاغوت نی من سکتا ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے <تصفح> بولو بولو بولو <تصفح> اگے سنوت اللہ کی عبادت اور اطاعت کرو تاغوت سے بچنا ویسا ادر ویخ ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گل سنا اللہ دا خلیل کسے سن سن کے تصا تھا پولیاں کر چڈیا نے اے تسن سنیا ہونا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت بھننے سن بنے سنگ نہیں بولو ایک کڑے بن دیتے سن جی تاوت وہ ہوں بہتے نوں دے آخر آپ کے آخر جاندے لڑ جاندے لڑ نہیں سکے ایک ہی لمے پہ گئے نا تاغوت کون سی تاغوت کون سی حضرت ابراہیم علیہ سلام جن نے بت توڑ دی دیتا سی کفر دی حمایت کر دیا جس لانتی نے آپ چیخے سٹیا سی او تاغوت سی او دا نام نمرود اے. معلوم ہوا بت تاغوت نہیں اصل تاغوت کفر دیا دے حاکم نے جنہ دے سر دے اتے. دنیا دے اندر کفر ہے۔ بول دے نہیں. تو تاغوت کون ہویا نمرود اور بولو صحیح اس کا مطلب یہ نکلا کہ نمرود اور فرون یہ تاغوت ہیں جس دور میں بھی ہوں یہ تابوت ہیں لوگ نو دلے بنا دی سوچن بغیرت بنا دی سوچ بےمان بنا دی سوچن ہمیشہ منصوبے یہ ہو جا جوڑ رہن لوگ بیمان دین تو دور ہون جڑا دین تے چلنا چاوے انہوں فیسادی دہشت گرد کہے کہ اڑا دین بار دین فلان کر دین اس چکرچ ہون بہانے تے ون سوننے ادھر جڑنے اور پلان دے رہن یہ ہو جا لوگ کا انہوں تاغوت کیا جاندہ ہے سادہ قلندر اقبال فرماؤ دے آپ فرماؤ دے آگ ہے نمرود ہے آگ ہے آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ تاوت آ گئی تاغوت کون ہے سجنا کلمے کا مانا سمجھ گیا کلما تو ہیر کی مانا رکھد ہے وہ بھی قرآن دیتا ہے آن ایک نکتا سمجھانا دیا اج دیا چکر بازیاں سمجھا دیا اج دیا چکر بادیاں سجا دیا دے تر دل بندے کدھر جائیں مرکز بنا کے بیٹھے نے جی کوئی کے بیٹھا ہے بنا کے بیٹھا کلندر کھول گیا تھے. اللہ دا قرآن کھول گیا اکبال فرماؤں خدا بندہ تیرے ساتھ دل بندے کدھر جائیں سلطانی بھی آئیاری حیدرویشی بھی آاری ادرویگ سجنا غور فرما میرے گل چند تبلیغ بار مبلغ بلے گئے اور پا گئے میں کہا یار ایک شبہ سوال اشکال اگر حل کر دو میرے پانی ہوئے گی کہیں دیکھی میں کہہ در سب پاک محمد کریم نے مکے دے اندر نہ کسے نوہ کھائے شراب چھڑ دے نہ کسے نوہ کھائے نمال پڑ نہ کسے نوہ کھائے زناج چھڑ دے کوئی احکام حکم احکام مکہ جنہی سن اترے یہ حکم احکام مدینہ وچائے نے صرف نبی پاک دعوت دین دے سن دسو دے سی سونا نبی برائی تو دے ڈکیا نہیں صرف کلمے کی دی دعوت دیں سن کلمے کی طرح بلان کی وجہ نام دار صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا دروازہ بند ہو گیا گھروں ہجرت فرما کے مدینے شریف تشریف شریف لے اپنا بوہا بند ہو گیا میں کہ یار دسو دے سی تصا بھی کلما پڑھا باہر آیا نئے تو پڑھا دروازہ بند ہو بجائے واسطے یورپ کے دروازے کافراں کل جسو دے سی چکر کی ہر تر گلا ایک گل ضرور ہے جی آ کلمے چرق ہے او نہیں کافر فرقے کافر ہو نہیں تھوڑے چڑکے تسلو اللہ اللہ, اللہ, اللہ آخر پرہ ہو سمجھدار لوگ ہو یار اینا تینہ میں چھو کسے ایک کچھتے رولہ ضرور ہونا ہے نا یار رولہ کلمہ چھے کلمہ دے اوہیہ یا کافرہ میں چھو سختی نہیں رہی کافر اوہی نہیں اوہ سخت ہو گئے نہیں اللہ دا قرآن سنو سنا دیا قربان جاؤں رشاد ربانی دو مقام سورہ د آیت نمبر چونٹرمینا ان سے لائی لائی کمر ربے کا تفرار اللہ فرماتا ہے والا یزید برائے تاکید نون تاکید ثقیلہ خفیفہ سے زیادہ تاکید رکھتا ہے والا دنا اللہ فرماتا ہے یقینی بات ہے کہ جو ہم نے قرآن اتارا محمد پر دین اتارا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہم نے محمد پر دین اتارا یہ کفار کی سرکشی اور کفر کو بڑھاتا رہے گا بڑھاتا رہے گا بڑھاتا رہے گا تو اس کا مطلب ہے کفار کفر میں دن با دن سخت ہو رہے ہیں بڑھ رہے ہیں تو کفار تے اس زمانے لالوں سخت کافر ہو گئے ہوں کلمہ بھی اہی کافر پھر اس تو بھی سخت دسو میں کیا یار تبدیلی کہ خالی جیبا واپس آدھے جے توڑے پیسوں کے لے کے کلما بھی پڑھا آدھے جی سونا نبی کلما پڑھاوے تو گارج رہنا ہی نہ ہوئے ہائے ہائے گار چی نہ رہنے دین بولو تو سی اگر کوئی اتھے باوک مارے کے جی ساڑھے اخلاق چنگے نے تاں کر کے ایسا تھے بالکل مٹھے ہیں کسے نو کوش نہیں کہیں دے جدوں میں جاننے ہیں بالکل کافرانال رویہ یا ایسا راکنے ہیں کہ اگلا موم ہو جانتا ہے تیسا ہاں کہ فٹمو بیمانا سید الامبیاء دے نال دے اخلاق دے نبیان دے نہیں ہو سکتے تیرے کے میں ہو سکتے صدا علیہ حضرت امام اہلیس قرآن فرماندہ ہے ان لوکی محبوبہ خلق عظیم بنا اللہ حضرت امام والے سنت فرما نے تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا جاؤ کڑکا دیش کے پاس ملاد شریف زمانہ مہینہ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا تیری خلق کو حق نے جمیل کیا کوئی تجا ہوا نہ ہوگا شاہ کوئی تو جی ساہ ہوا ہے نہ ہوگا شاہ تیرے خیال کے حسنوں ادا کی کسم میں کیا جدوں حضور اخلاق مر کے لفظ اب بات کو سمجھو میں نے کہا یار جب حضور کے اخلاق جیسے اخلاق کسی کے ممکن ہی نہیں آیات کے اندر جو رموز اسرار چھپے ہوئے ہیں نظیم وہ تو ایک مستقل موضوع ہے نا اس پر کلام نہیں کرنا چاہتا لیکن قرآن نے اتنا تو بتا دیا کہ آپ کے اخلاق عظیم ہیں جہی اخلاق عظیم سن او دا بوا بند ہو گیا بند ہون دی بجائے غیران دے کھل گئے درسو سی چکر گئی آگے جی سمجھ کے نہیں بول دے نہیں اور میں سمجھانا میں رولا کی بنیا کلمے کا تے ماننا ہی کہ تاغوت کو نہ ماننا اللہ کو ماننا है, है, है. بولو مرو تاغت کو نہ ماننا ایک پہلا جو سی کل میں تھا ہوں ادر ویکھو کنیاں صورت دیا نے ایک ہے نہ تاغوت کو مانے نہ اللہ کو مانے یہ تو فرضی صورت میرے خیال میں بنے گی اگرچہ پہلے میں دہریا کہتا رہا ہوں لیکن دہریے جو ہے نا وہ, وہ بھی اپنے تاغت کو مانتے ہیں چر سارے مان لو تاغوت کو توجہ کو سورت پہلا سورت یہ سورت یہ بنی کہ دونوں نہ منے دوسری سورت یہ بنی دونوں دونوں توجو دونوں منے پہلے تو فرضی ہو گئی نا جو دوسری سورت ہے دونوں جیڑا تاغوت مشرق بھی مننے نینے اللہ بھی منے وہ جی میں کلمہ بھی پڑھنا انہوں مننا ہم کسی کے خلاف نہیں کسی کا تختہ نہیں الٹنا چاہتے یار رسول دے فرض منصبی تختہ الٹنا سی کیوں کہ اللہ دے تختے دے ابلیس بیٹھا سی دائے ہوئی کام ہے رب کا تختہ صاف کر دے تاکہ پتہ لگ جاوے مخلوق اللہ کی حکومت بھی اللہ کی جی تو بھائی دوسری صورت کیا ہے دونوں کو مانے دونوں کو ماننے والا کون ہوتا ہے شریعت میں مشرق کون ہوتا ہے اور اگر کلمہ ساتھ رکھے پڑتا رہے تو پھر منافق بول کافرہ نے کیسلے سلاح کی تھی. دروازے کیوں نہیں بند ہوں کھل جی صاحب کے بھی دورے ختم نہیں ہوتے آپ تو رہتے ہی ادھر ہیں اور کوئی شیخ الاسلام ہے اور کینیڈا میں مقیم ہی ہو گیا ہے عجیب بات ہے مکے میں حضور مقیم نہیں ہو سکے اے اے اے اے امرے بولنے سے ڈرامے باز منافق سارے سامنے کو چوں سے کر کے دیکھے سنو او خدا کے بندوں پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام کلمے دے اندر جڑا دتا ان مکے دے مشرق سمجھ گئے تا کر کے ابو جہل کہن لگا صحابہ نو جڑے چند کلمہ پڑ چکے سن مات تو ساکھ اے دلہ کلمہ توانوں محمد تواڈیاں گردنا لواون آے ہائے ہن پاک رسول دی اک گل کرنا کرا اک جنگ دے موقع دے صحابہ کرام چو کچھ حضرات نے اپ علیہ الصلوۃ والسلام نو مشورہ دتا ہلو جنگ دے جلیے ہتھیار ہتھیارے تن فرمائے ہتھیار جڑائے خیال بدل گیا عرض کردنے یار رسول اللہ رح دو لڑا گے آپ سلح سلام چلا لے گئے جلال جا گئے فرمایا یارو کسے نبی شانت نہیں جدو ہتھیار تن سے چڑھا لوے بغیر جنگ تو اتار دے وے تو کوئی بھی نہ جاوے محمد کلہ ہی کافر لڑے گئے میں پوچھتا ہوں سنتیں یاد آتی ہیں رسول کا فرض نہیں یاد آتا ہے کیا وجہ ہے آپ فرماتے ہیں نبی کی یہ شان ہرگز نہیں ہے فلانا فلانا مدی مدینے آل سے لے جان دی کارنا ہے جان کی گل کرنا نبی یہ شان نہیں بیان کرنا ہے حضور نے فرمایا جس وی نبی تن ہتھیار چڑھا لوے پھر پام کلا بھی لڑے گا لڑنا ضرور شان بیان نہیں کریں گے حضور خود فرما رہے ہیں نبی کی یہ شان ہے کہ جب ہتھیار چڑھا رہتا ہے تو لڑتا ہے چاہے اکیلا لڑنا پڑے پھر لڑتا ہے بتاؤ رسول قیامت آمد کا مقصد کفر کی حکومت کو قائم رکھنا ہے یا اس کا تختہ ہٹانا دھڑل کرنا ہے تختہ دھڑل کرنا ہے رسول آئے اسی لیے اور یہ جنگا ایسے واسطے ہیں بولو تے صحیح نہ سلا سلام کا دروازہ بند کیوں ہویا کافر سمجھ گئے کہ یہ جڑا کلمہ کہہ رہے ہیں نا جس لیے کہیں لا لا اے بوت بھی گئے بتانے دے محافظ بھی گئے بت بھی گئے بہت چوکیدار بھی گئے یہ سن کے چیتی سوچو یہ ر گیا پھر آپ نہیں یہ اصا نہیں رنا ہوں میں دسنا تجوریاں تھیلے باروں کدوں پریندے نے جد دو, وان دو وانو دی گل کر لو بھئی تاغوت اپنی جگہ پر ٹھیک ہے ہم مسجد میں اللہ اللہ کرتے ہیں تاغوت کہتا ہے اگر تو ایسے تصے والا بن جائے تو ہم تری مسجد پر ایسی ایسی ٹائلیں لگائیں گے حیران ہو جائے گا رسول کا تو گھر گرا دیں گے. لیکن تیری مسجد ٹائل لاو گے تینوں مسلا ف... مسلے تیرے بنا آستے پوریا فیکٹرییاں ہوں گیا تسبی بناؤ واسطے تیری اصا خالی منکے نہیں ہر منکے دے اللہ لکھیا ہونا ہے تو وہ تسبی فیریا کر پہلو تو تسبی مڑکے دوسرے ہوں میں پتھر نہ سڈیا ماوا ددیا ویختے رہے ہیں وہ پڑھ دیا سن تو آ گٹکا نہیں ہوں پہلو یہ گیٹکا پڑھی سن جی جی جد مسلمان پکے سن تسبیاں گٹکاں سن جدو تاغوت کا موہم بنے ہوں تسبی دے ہر دانے تے اللہ لکھے بن کے آ رہی ہے یورپ تو اللہ شیر تو سارا تو سنیا ہونا لیکن یہ مطلب کسے بھی نہیں بیان کیتا ہونا میں اج مطلب شیر بھی پڑھ دینا باہو سلطان دا مطلب بھی کھول دا پیر بابو ہے بے بسم اللہ اللہ دا شری ورلم چھٹ سی آلم سارا او جیسا ایڈ سارا ہو مہانسی بھى او نے باہو باہو بہو مہان سيبى اے باہو جناب ملیا نبی to so a heart of ہے. اور مطلب یہ گہنا ہے پارا بڑا جی پارا ہے تے, پا تے آپ تسبی چکی پھرنے ہر دانے تے اللہ لکھے تے سانو پارا کیوں نہیں لگتا فرمند نے چلیا یہ بڑا ہی بھار آئی ایار پوچھنا ہی تو اس رسول تو پوچھ جن کلما تئیے باپایا بھار پوچھنا ہی تو وہ منافقت پڑھو تاغت نال یاری لا کے پڑھو تو یہ ہلکا ہے کچھ بھی نہیں ہونا یہ ہولا ہے بڑا جی وہ تاغوت نا من کے منکر بن کے تے کلمہ طیبہ خوران نے جی دسیا کفر بھی تاغوت کر کے پڑھو گے نا تے پھر بڑے ہی پا رہے اپنے دشمن بن نہیں, نہیں ابراہیم خلیل اللہ پوچھ جس لیے یہ ہوئی اللہ اللہ کی تھی تو رب لگی لگی تو پھر کدی شام کدی شام تو مکے کدی کتے کدی کھے آئے اللہ و کبیرہ بولو آ گیا جر آج سمجھ کے نہیں آیا بولتے نہیں بولو اچھا ہوں میں اگلا نقتا سمجھا یہ آ گیا سمجھ کے نہیں آیا بیٹھے رہیے ایک گل تو ہو جائے سانوں کوئی میرا مطلب ہے تقریر کہ کتابہ تو یاد کر کے نہیں میں پہنوں سچی گل دسنا میرے کو فیصلہ دے. نوجوان آئے نباں لکھنے انہیں تورات ہے انجیل پڑھیے کتابر نہیں جانتے نے پڑھیا کچھ بڑا ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے نٹ دا بڑا ماہر ہے انہوں نے نا ارشاد الحق اثر یہ محدث سے کسے مذہب دا فیصلہ باد تحقیقات حواشی نے حدیث دیاں کتاباں مسن دے بھی یا عربی درد ایک عیسائی پادری چلا گیا اس بندے دے دوست نال اتنے جا کے سوال کیتے کچھ اسلام کے اتنے وہ اگوں کہ معاف کرنا ایسی باتوں کا میرا مطالعہ نہیں ہے میں صرف حدیث ضعف اور قوی جانتا ہوں قسم خدا دی بڑی بےزتی ہو گئی اسلام دی تو ایڈا وحدس آیا ہے گل سن تیرے کول جو بھی اسلام دے اتراض یورپ والیا کا ہے نا تو سارا میرے تک میں حضور دے جوڑے پاک دستکا کتاب بھی نہیں ویکھاں گا جواب بھی سارے دیاں گا چند دن میرے نال رہا ہے انہیں سوال دی اخیر کی تھی یہ. تے حضور دے جوڑے پاک کا صدقہ کئی بار ای ہوا رات نو بیٹھے ہاں سویر نماز پڑھ کے ستے ہیں کئی بار کہن لگے یار استاد دی بڑی تقریب میں کیا حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ او ہی کا صدقہ وہ مسلمان اکا اسلام دے اعتراض اٹھے مسلمان کول جواب نہ ہوئے ہائے ہائے پھر نبی دارث کادا قسم کسم ذات بھی کر کے آنا سنا آج میں نے ایک جملہ لکھوایا اپنے تلا کو میں نے کہا محفوظ کرو یہ حکمت کی بات ہے اسلام کے جو ترجمان ہیں بعض کم سمجھ کامل میل کم حکمت لوگوں کی وجہ سے اسلام پر اعتراضات اٹھتے ہیں ورنا اسلام ایک ایسا واحد دنیا کا مذہب ہے جو ہر اعتراض سے پاک ہے کسی کملے سنگی جہاں سنگی بن جملے ان کملوں کی وجہ اسلام دے زبان کھل پی ورنا یہ اتراض ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے بولو تو صحیح ہر اگلی گل سمجھو سجنا اور دسنا. رسول تے دے نے حکومت اسلام کی ختم اور کفر کی حکومت کے کافر اپنی حکومت کھے بنا دے دے مسلمان اپنی حکومت کھے بنا کافرا تو کھو کے مسلمان کی بنا مسلمانوں تو کھو کے کافر کی نے میں تمہیں اصول دس دینا دساں ادر ویخیسی کو میں نے کہا ایک قیام حکومت ہے ایک دبا میں حکومت ہے حکومت بن دی دے جنگ چلتی تعلیم دے کیا قیام حکومت جنگ سے ہوتا ہے دبا میں حکومت تعلیم سے ہوتا ہے ایسا اصول ہے جڑا دنیا اندر کدی ٹوٹ نہیں سکتا ہے اب بڑی بنیادی چیز ہے سید اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکومت کے میں قائم کی تھی سچی دس ووٹاں جنگ حکومت کم قائم کی حضور نے جنگ سید سد البیا حکومت کدے قائم ہوئی صدیاں چلی کا تعلیم نار مدنی سونا او ولل ارسل رسوله بالهدى ودين الحق تعلیم دین لے کر آئے جنگ نال بنائی تعلیم نال صدیاں چلائی مدنی سونے دے صحابہ جتھے جنگ کر کے فتح کردے سن اپنے معلمین مدرسین صوفیاء اولیاء روحانی پیشوا تعلیم و تربیت آستے فورن بھیج دیں دے سن جسے کوفہ حضرت عمر نے وسایا اس وقت حضرت عمر نے تعلیم تعل... اہل علاقہ دی تعلیم واسطے حضرت عبداللہ ابن مسعود نو رو روانہ فرمایا اور خط لکھا کوفیو او بڑے خوش نصیب او مبارک ہووے میں عبداللہ بن مسعود جیسا صحابی حضور دا خادم جڑا نبی دے گھرے چاوندہ جاندا سی کیویں اوندہ جاندا سی حضور نے فرمایا سی عبداللہ بن مسعود تو باقی میرے گھر اچ نہیں آ سکدے تو جس لے کوئی خلاصی گل علیحدہ میرے نال کرنی ہوے تو گھر دستک دے کے آ کے جتھے میں بیٹھا ہوںاں کمرے میں اپنے حجرے شریف وچ تو اوتھے آں کہ مینوں کے کہ دسیا کر گل کریا کر, کر میں اللہ بہت عبداللہ چھوٹے دے قد سن بالکل نگیجے جائ دے سارے ہے جی عبداللہ بن مسعود فرمایا کوفہ والے او وہ مبارک ہوئے میں یار نبی سونے دا اپنے تو جدا کر کے تھوڑی تعلیم تربیت واسطے بھیج دیتا سنو اب اس دعوے کو ثابت کروں کہ تعلیم کے ساتھ حکومت کا دوام ہوتا ہے یہ گاڑی چلتی رہتی ہے نظام ہوتا ہے جو گاڑی چلتی ہے جس کے تحت بھائی کچھ مار کے گڈی کھو لینا سوکھا ہے آخر پینچر بھی ہونی کچھ ٹوٹنی بھی ہے ڈرائیور بھی چاہیے نے دے واسطے پورا نظام میں سمجھ حکومت دی گڈی جدوں نبی سنے نے کھوئی صابا نے کھوئی آخر نظام سی وہ نظام واسطے سونے نبی تعلیم کم نہیں اچھا ادھر ویخ ہوں اوفا ہزور دی تعلیم سدیاں کے میں اسلام کی کو چلی مولا علی سرکار کا دورے خلافت سی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ دے دادا جی حضرت زوتا یا زوتا دو طرح پڑھ سکتے ہو حضرت زوتا امام اعظم دادا جی یا مولا علی ہاتھ دے کلمہ پڑھیا آپ دے والے دے گرامی بھی مسلمان اگوں میری امام آزم ابو حنیفہ نبی دی تعلیم دی برکت ایسا امام بنیا کہ سلطنت عثمانیہ حکومت حنفیاں دی ہنفیاد اس علاقے ہندوستان دے اندر مغلان دی سدیاں رہی اے بھی حنفی سن او بھی حنفی سن معلوم ہویا بن دی جنگ لال چلدی محمد عربی دی تعلیم نالے اللہ گل لمبی ہو گئی گل لمبی ہو گئی بنٹا ڈیڑھی بولنا ہو گل لم ہو گئی ہے سنو یہ نبی سنے دی اسلام دی حکومت دا قیام اور تمام کا راز لکتا سبب سمجھا دیا اب آگے چلو کافروں کی بات کرتے ہیں بھائی انگریز آئے دنیا پر دنیا پر انگریز آئے مسلمانہ دیا اتنے مغلان دی کھوئی اتے عثمانیہ کھوئی دی اوتھے دیکا دی ووٹو کتے آیا تجارت کرنے اگلے منجی دسترا دیا مہمان ہے باہر آیا چلو کمال لے سور اٹھا تو منجی بھی لے گیا بسترا بھی, بھی لے گیا آئے ہو جا یہ مہمان تو لکھ لانت انہوں نے جہے یہ تریفا کرتے نے فٹے منہ فٹے موہ مو تیرے پڑن سے ہو نہیں سونا بند ہے بند اگلے مہمان نوازی کی تھی. <laughs> है, है, है, है. اسلام نو قسم تو کیا کرو وقت نہیں ہے وقت نہیں ہے باتیں ایسے اومن ڈمنٹ کر آ رہی ہیں میرے ہاں دا ک فرگی گورا تلن تھی وہ منن والے تلن وہ بڑا ہو چل! امام مسلم کی بات سناتا ہوں جب کوفے میں امام مسلم نیا جس طرح تاریخ میں مشہور بات ہے اب شہرت کی بنا پر صرف بات نکالنا چاہتا ہوں شہرت کی بنا پر صحت سے مجھے تعلق نہیں حکمت کی بات مشہور بات سے ایک حکمت کی بات نکال لینا بزرگوں کے طریقہ ہے کوئی بات نہیں اب وہ جسمائی نے لکایا سی اپ نو ابن ریاض نو سردیا انہوں نے اکھیا پیچھے حملہ کریں وہ بیٹھا ہوے گا میرے کول اپنے دھیانے مار کے او چھٹی امام مسلم نے فرمایا اسلام دھوکا باز نہیں ہے ال اسلامک نہیں دگا باز نہیں دھوکہ نہیں کرتا چاہے بھی وہ دھوکا نہیں کرے گا اپنی شہادت قبول کر لیے دا کرنا گوارا لا لانا دے منجی بستر ہی لے جانا لا ہوں جنگ حکومت بنائی ہے یا ووٹانس بنی سی وہ جنگ بنی سی یا حکومت نہیں کادنال بنی سی سیوں بنانے کے لیے جمہوریت کیوں نہیں چاہیے اس مفولہ آلم کے پرچ یہ افغانستان میں عراق میں اپنی حکومت قائم کی جنگ کے ساتھ کی ہے یا ووٹوں سے کی ہے؟ بول دے نہیں یار بولو تو صحیح ہے میں لین آیا گل سمجھ گئے ہو کہ نہیں کہ جمہوریت کا سبق کیوں ہے لکا کیوں ہے اپنے کیوں نہیں ہوئے क्या चक्कर अपने अगर, अगर, अगर वो कहते हम तुम्हें नहीं चाहते तो वापस चला जाता लेकिन बदमाशी आ लड़ाई काफिर नकूमत की पांच मरले की थां आज नहीं लभदी बगैर लड़ाई तू حکومت ہیں لیا پلیٹیں رکھ رکھ کے بلے بلے بلے بدھو قوم نے بنائی کا جنگ نال بولو بولو جنگ نال بنا کافر نے جنگ نال بنایا چلائی کا چلا گیا سدیاں دو سو لگے نے گیا کوئی پچہتر ستر نے چلا گیا دنیا کے حکومت قائم نے چل رہی نے سچی جھوٹ نہیں بولنا ہوں وہ چلا گیا حکومت چل دی وہ چلا گیا یہ چل رہی وہ چلا گیا یہ چل رہی عجیب بات ہے جب ڈرائیور اتر جائے گاڑی کو چلنا چھوڑ دیتی ہے یہ کیسی عجیب گاڑی ہے وہ چلا گیا یہ چل رہی ہے دنیا کی بات کرتا ہوں کسی ملک خاص کا نام نہیں لینا چاہتا اور نہ ہی ملک کا نام لینا یہ صحیح ہے پوری دنیا کی بات کرتا ہوں بچاؤ اگر سعودیہ تک تاغت کو نہیں مانا جاتا تو کیا وجہ ہے کون سے قرآن اور حدیث میں آیا کہ جب بیماری آنے لگے تو کعبہ بند کر دینا کعبے سے دور کر دینا لوگوں کو مسجدوں سے دور کر دینا درباروں سے دور کر دینا دربار رسالت سے دور اٹھا دینا قرآن سے قرآن کی تعلیم سے دور کر دینا فوراً ورنہ لانسی بن جاؤ گے رحمت کے گھروں میں آؤ گے لانسی بن جاؤ گے رحمت کے گھروں میں آؤ گے لانسی بن جاؤ گے رحمت کے گھروں میں آؤ گے لانسی بن, بن جاؤ یہ کیسی عجیب بات ہے ایمان سے بتا کہاں ہے قرآن اور حدیث میں قرآن و حدیث تو یہی کہتا ہے ولو ان کاغفر الحمر رسولو لو تبا بر ٹکڑے ملا وہ ٹکر جپ ملا ذرا دس دئی اگے پیچھے بلاو انہوں بڑی یاد آئی جدو ہابی نال تیرا جھگڑا ہو جاوے او اخڑے دربار رسالت پہ حاضری جاہیل تو اے ایت پڑھنا ہے ظلم کر بیٹھو تے حضور دی بارگاہ وچ جا و ظلم کر بیٹھو تے حضور دی باہرگاہ وچ جا ذرا دس دے صحیح جس وقت تے ایڈے بڑے ظلم ہو جان بیماریاں تے عذاب اتر پے اللہ تے فرماندا ہے اوتھے ہی آیا جے تے لعنات انہاں دے جڑے اوتھوں دے دروازے بند کر لائیں مومن بتاغوت اسی کو کہتے ہیں میں سعودی والوں سے کہتا ہوں اپنی جماعت جتنا اکٹھی کر سکتے ہو توحید والی توحید والی سامنے لے آو ثابت کرو میں ثابت کروں گا تم مومن بتاغوت ہوں توحید نہیں اگر توحید ہوتی تم کہتے ہم مریں گے تو کابے میں نو آیت نہیں آتییا نے آزاد آسلمان سختی آنے اسلئے سدیا سدیا ہسپتال آؤ لانتیا نو شرم نہیں آتی رسول دے قاتل بیٹھے نے کوئی ملاد کر رہا ہے کہ کچھ کر رہا کو بے شرما بھائی مانا جب تک تفر پیتا خو چھوڑ کر بیٹھا ہوا ہے تو مومن ہی نہیں دسوی شیر پڑھتے نہیں اس موقع سے شیر نہیں یاد دا آحمت دزین دا لوگ دیاں لاکھ ٹھارا ساری ٹھار مدینہ نہ اور ملا نو آخ ملا بےمان یہ شیر پڑھ لے لونے کے موقع پڑھ لے اور پڑھنا نہیں کیونکہ دنیا پر تاغوت مسلط ہے اور یہ لوگ تاغوت کو مان کر بیٹھے ہوئے ہیں سمجھ لائے دروے گل کرن لگا حکومت قائم تا جنگ نہ چل دی دائمی تعلیم نہ فرنگی چلا گیا حکومت دائمی تعلیم نہ رسول چلے گئے سن چلے گئے سن سدیا حکومت تعلیم چلتی رہی تو دیکھو, دیکھو, دیکھو. کی کیتی ہائے ہائے ہائے ہائے کفر دی حکومت قائم, دا؟ دا قائم کرنی جنگ کر کے کفر دی حکومت بنا کا یہ دسو آم تو کافروں کا کام ہے اس کو دائمی کرنا یہ مومن کا کام ہے نہیں ابھی سمجھے نہیں رگور نل پھر سمجھو ادربک اچھا کیونکہ کفر دی حکومت دے ستون بن کے بیٹھے سارے سرا تے کھلوتی کھلوتی کلوتی ادربک وہ تعلیم سٹ گیا انہوں پتا سی کہ میری حکومت چلا اتوں ہی کھیپاں نکلیاں نے ادھر ویک ہوں وہ کھے چلتی اسان اساں پتر ہو پیا پڑھانا شروع کر دعوا کرائیا اللہ کامیاب کریں پھر پڑ گیا اللہ پیر صاحب کو چلیے یار یہ تاغوتی پیر بیٹھے پیر صاحب کے پاس چلیں پیر صاحب دعا کریں بیٹا لگ جائے ہونتے پورا ٹبر لوان دے چکر جنے پہلوں کا دی ہوں دازی پتر شکر پیر صاحب دعا کریں ٹبر لگ جائے 20 سال 20 سال وہ نوکری کی تھی سال پنجی سال تو بعد ریٹائرمنٹ ہو گئی پینشنر ہو گیا ہون اگوں پھر نمی نسل پچھلی جڑی ہے نا ہون او دے آس تے شروع اللہ پتر پتر دے دے ہون مل گیا اللہ آئے بھی پڑ جائے پڑ دائے پتر آئے پتر آئے پتری پڑ دیے سارے پڑ دے پیر صاحب حضور مہربانی کرو اے تے پچھو اللہ کے حضور او میرا پتر جڑا ہے نا وہ ساری زندگی تواڑی دعاوان دی دعاوان دی, دی ہی لانت اپنا بر وہ ہزور گڑت مولوی اتنے آن کے مسیح آخنا مولوی صاحب گیٹے کجے نہیں گیٹے ستن اتنے کرنی سی سن تھے ہو گئی یہ سد کے جاواں اپنی ساری زندگی لوا لوا کے آیا اتنے آن کے گیٹے پگے تک خیر ہوں پوتریا کی واری دعواں شروع کے پیڑیاں دیا پیڑیاں ایو کو نظام حکومت نو چلا رہے نے دنیا دنیا کی بات کر لوں تو ہوں یہ دسو سنو اللہ تعالیٰ کے مسلمانوں سے دو مطالبے ہیں ان میں سے کوئی ایک مطالبہ حالات کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف سے متوجہ ہوتا ہے مسلمانوں کی طرف بتاؤں آخری جملے نے اگر مسلمان جنگ کر کے کفر کی تاوت کی حکومت ختم کر سکتے ہوں صحابہ کی طرح تو پھر اللہ تعالی کی طرف سے مطالبہ یہ ہے کہ تم لڑو جنگ کرو تمہارا فرض ہے گھر چھوڑنا پڑے جو کچھ چھوڑنا پڑے جہاد تو ہمارا سب سے بڑا فریضہ ہے حکومت قائم کرو اللہ کی طرف سے مطالبہ ہے تم طاقت رکھتے ہو آجل نہیں ہو پھر تو انو پتہ ہے کہ صحابہ کرام کس حال جنگاں جنگ کرتے رہے نے وہ اللہ دی طرفوں سخت مطالبہ ہی ایڈا سیک ایک دوسرا مطالبہ ہے وہ کنہ تو ہیں وہ آج ذات مسکینہ تو ہیں جنہ دی طاقت لڑن دینا ہوے جہاد دینا ہوئے جنہ فیراؤن فیراؤن بنی اسرائیل تے حکومت بنا کے بیٹھا تھی وہ دی طاقت بڑی تھی اے سنج سن آجے سن جنگ لڑن جوگے نہیں سن اللہ تعالی آج لوتے مطالبہ جنگ دا نہیں کرد لا اللہ کلسا نیلا مساحا اللہ قرآن جو ہے طاقت ویک کے ہڈی پسلی ویک کے ایسا بدن پاؤنے جس لیا جور بنی اسرائیل واگوں پھر اللہ کا مطالبہ جنگ نہ لڑ جنگ لڑ کے تیری حکومت کائم کریکن ہوں یہ کر اپنا ایمان قائم کر لے کفر پیتا بوت انکار رکھ نفرت رکھ بغض رکھ عقیدہ رکھ ای سونے آج ہو کے چپ بیٹھے ہیں جی طاقت دے میں تے چھٹ نہیں لاوا گے کفر کی حکومت مکا کے لڑ دیں گے اللہ اللہ اللہ اللہ وہ بولتے نہیں ہوئی قادروں سے طاقت والوں سے مطالبہ ہے جنگ کرو آجوں سے مطالبہ ہے نفرت تو رکھو محبت تو نہ ہو اس کی حکومت کے دوام کی تم تو نہ سوچو اگر تم نفرت ختم کر بیٹھے اس کی حکومت تاغوت کی حکومت سے محبت کر بیٹھے تو کافر ہو مشرق ہو دونوں کو ماننے والے ہو کفر بھی تاغوت تمہارے اندر ختم ایمان گیا کلمہ پڑھو جو مرضی کرو تم مسلمان نہیں نفرت رکھو اللہ فرمان تو حکومت قائم نہیں کر سکنا کام کر لا بنی اسرائیل نو حکم ہویا اسے فراؤن نال نفرت رکھنی ہے بدواوا بد کرنی ہے سجدے پی پا کہ آخنا رب على وستد على فلا حتى العذاب العلیم اے اللہ فراؤن دا مال غرق کر دے اے نا دے دل بند دے تیر عذاب پہ جا جسل مننا کوئی فائدہ نہیں دتا اللہ اے نا دے مال غرق کر دے اے نہ آخری جی اللہ انہوں دے مال قائم رہن اصا بھی ملازمت کر, کر کے لہن دے رہیے رہے نمجیا پا کر پایا گیا اور یار میں ہوں فرون کے زمانے کی بات کر رہا ہوں تو ایسے پریشان ہوتے میں تو فرون کے دور کی بات کر رہا ہوں نا ہم تو ایسے لوگ ہی نہیں ہیں ہم نے کون سے تاغوت کے ساتھ یاری لگا رکھی ہے توجہ فرمائی وہ بولتے نہیں تھے میں ان کا ساتھ نہیں دیتا یہ سکولی کو کتا کہہ رہے ہیں سم, سکول ہمارے شعور ہمارے دین ہماری دنیا کے فلاحی مراکز ہیں تو میں ان کو یہ برا لفظ نہیں بول سکتا یہ لڑکا پتا نہیں باہر سے کہیں سے آیا ہے پتا نہیں کیا کہہ گیا ہے اچھا ہو نہیںلے دب میں حکومت اصان اسان دی حکومت حکومت نگے چلان واسطے رات دن سوچنے اللہ وہ بھی قائم رہے تے سڈا پتر بھی قائم رہے او بھی اے او بھی قائم روے تے اے لگے وہ روے تے تر لگے وہ قائم رو دو ترہ لگے اسی طرح سلسلہ چلتا ہی رہے یہ سچی دسیا جی ایمان بھی تو ہمارے اندر آ گیا نفرت ہی ختم ہو گئی تو رسول کا کلمہ تو خود کاٹ کر ہم نے پھینکا ہوا ہے اب رسول کا میلاد اور یہ بازار میں جو یہ جھنڈیاں اور دھم دھم دھم چلتا ہے یہ کس لیے چلتا ہے ذرا اپنے رسول کو قرآن کے ذریعے جو ہم پر اعتراض رسول نے سوال کیا ہوا ہے اس کا جواب تو دے کر دیکھو بولو تو صحیح یار ہاں دسو اللہ اللہ اللہ باروں Allah. دیکھو سجنوں دیکھو دیکھو تو صحیح یار آہا آہ ہا آہ آہ. ہا اللہ اور کبھی رسول نے کلمہ پڑھایا تو دروازہ بند ہو گیا اور سکول والے کلمہ پڑھاتے ہیں جس سے پوچھو انگریزی کی کیوں پڑھتے ہو کہتے ہیں کلمہ پڑھانا پڑھ جائے انگریز کو تو کیا کریں گے عجیب بات ہے رسول نے کلمہ پڑھایا تو دروازہ گھر کا بند ہو گیا یہاں بچہ بچہ کلمہ پڑھانا چاہتا ہے تو الٹا امداد باہر سے آتی ہے یار یہ کیا چکر ہے چلو سوال میں سچی جانا گجرانا بڑے علم اہل علم نالیا ہونا ہے وہ کسی کو جواب تو نہیں دیا یہ مقصد ملاد ہے آسان پتا کی کرنے ہیں آسان کی کرنے ہیں سانو بچے دے حالات دے اتوار دا اتوار دا پتا ہے کہ ایس طور دے حال دے دور دے پہنچے اس لے کی دے دا ہے جس لے دند کٹ لے ہوں دے نا اس لے سانو پتا ہوں ہے اس لے فیڈر نہیں شاہی دا اس لے روٹی شاہی دا سمجھ آئی کہ نہیں جیڑی ساڑھی قوم جس حال دے پہنچ گئی ہے میلاد کرنا ملاد سنا مولویا ہی سے ہے یہ رسول کے میلاد کا اصلی مقصد ہے رسول کلمہ پڑھانے کے لیے آئے اور کلمہ کا جزب اول تو تاغوت کے ساتھ کفر ہے جب قوم اس کو مان لے گی کفر و بتاغوت ختم ہو جائے گا تو بھائی کوئی عمل کیا فائدہ دے گا جب عقیدہ ہی ختم ہو جائے گا یہ اس طرح چھوڑا اور اڑا جانے کہ کیوں ادھر سونا ادھر ہوں بھائی سا میرا پتا فکری بندہ یہ ہے ذرا حضرت صاحب نے آخو تر ملاد بیان کرے تو میں آ جڑا گلی ڈنڈا کھیل جائے کیڑا سی ترا وہ چمونا میرے سامنے کرد میں انسان بھی ملاد کنو کہ آ میرے سامنے آ ملاد کنو کہ مینو دس ک رسول نے ساری زندگی جس مقصد آستے صرف کر ہے حضور زندگی دا جو مقصد سی ایک ایک سا شریف جہی پچھے آپ نے صرف کیتا ہے اور اگوں اولادا کے یار گنٹا بن کے دے گیا اسے رہنا ہے اگر یہ میلاد نہیں تو ملاد اور وہ سمجھ آئی کوئی نا ارے قوم میں وہ پختہ خیالی سڈا کلندر اقبال شکوا پیا کر دے اللہ شکوا کردا اقبال بیان فرما دے آندہ مسلمان ہو رب فرماتا مسلمان ہو شرم کرو میرا شکوا کر دے کوئی میری گل بھی سن لو تو حال کی بنیا پہ آئے سارے دے حال دستہ لگایا ہے جیسے وائزہ اندھے مقرمی گل آئیے فرماند ہے وائز قوم میں وہ پختہ خیالی نہ رہی وائز قوم میں وہ پختہ خیالی نہ رہی برکتبعی نہ رہی شولہ مقالی نہ رہی صدق لندر اقبال فرماؤں ہے اللہ کہن ہے اللہ فرماؤں ہے اوہ مسلمانوں اجد وائزہ نے مقرر دہا اے پختہ خیال نہیں اے کچے نہیں جدھر جی کوئی موڑے او دھر ہی موڑ جانتے نہیں ایک کچے خیال نے پکے خیال آرینے نہیں پکا خیال او دھر ہی ہوئے گا اور لوکانے کین لال نہ موڑے جدھر جی مدینے والدہ دین موڑے او دھر مردہ لگا جاوے برک طبعی نہ رہی شعلہ مقالی نہ رہی بجلیانوں پہلا اقبال فرماندہ ہے تیرے پہلا وائد مقرر بجلی واگ بولتے سن بجلی بن کے باطل ٹائم ساڑ کے باطل دو سوا کر دے, دے سن اور جو غیرتی نہیں رہی آپ برخ تب ہی نہ رہی او دا ٹبر ٹبر آپ ہی بے بہت بنیا پھر وائد نو پتہ ہی کو نہیں تھی کتنے آ ٹبر کتنے آ ہوں ممبر پیسہ کمان کی بجلی کرنٹ مک گیا شولا مقالی نہ رہی گل کردہ سی, پر ساندہ سی برق تبھی غیرت نو آخیا شولا مقالی حق گوئی نو آخ <تصفح> <تصفح> میں نے تو ہوں چی کالی کی بٹھا میری شور نہ سال ٹپیا بیٹھا بڑے تت ٹھنڈے لیڈر اوی سمجھو سڈیا جتیا نکلے اتنے نا جانا مینو پہلو رہ گیا سچی دسیا جی مسلمانا دی حکومت قادے نال بن دیئے جنگ نال بولو یا پھر اللہ دے عذاب نال جدو طاقت نہ ہووے پھر نفرت رکھو بد دعواماں کرو اللہ دے عذاب آوندا ہے فرعون غرق ہو جاندا ہے طاقت کفر دی مکھ جاندی ہے اسلام دی حکومت قائم ہو جاندی ہے ایک طریقہ ای وی ہے سمجھ نہیں لگی گل دی زیادہ تر طریقہ سید العلماء زمانہ شریف دے اندر کی سی بنی قادے مطلب اسلام دی حکومت بن دیکھ جنگ نال. مسلمان دی حکومت بن چل دی چلدی کام کی کفر دی حکومت کھو کے اسلام کی بنا جان لڑن ووٹ یہ کوئی سمجھ لگتی تیسری قوم کتوں نکل آئی تیسری قوم تو کبھی کامیاب نہیں ہوتی تیسری قوم آپ جانتے ہیں آپ جانتے ہیں تیسری قوم کبھی کامیاب نہیں ہوتی تیسری قوم کے جتنا افراد سوئے رہیں کبھی بچہ پیدا نہیں ہو سکتا تو میرے بھائی اللہ کا ایک ہی دستور ہے اقبال نے بھی اس کو بیان فرما دیا اقبال فرماتے ہیں ایسی کوئی دنیا نہیں افلاک کے نیچے ایسی کوئی دنیا نہیں افلاک کے نیچے بیمار کہا تھا اے جہاں تق کے اللہ اللہ بڑا بھی سمجھ کے نہیں اللہ اللہ بھائی ہم تو ہمارا تو بچہ بچہ جو ہے وہ ہر کسی کا وہ دوام میں حکومت تاغوت میں مصروف ہے تو ایمان کفر بھی تاغوت ختم ہے کلمہ تو پہلے اپنا سیدھا کرے لوگوں کو نماز روزہ وغیرہ کیا کرائیں گے پہلے اپنے ایمان کی خیر منائیں یہ وہ حقیقت ہے جو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھائی تھی دسی مر گال تے نال جی وہ نا بھی بعد جی خزانے وال کھولے پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نے جڑے کہیں دے سی مراں گے نال تیرے رجونا بھی باریاں ماریاں اجونا بھی بازیاں ہاریاں نے جڑے ترستے دن دن رات بھی باریاں مدو باغ بچان بال کھو اڈ گئے مار اڈا نے محمد بوٹیا جھوٹ او جگ سارا کملی وال سچیاں نے نوی مدی میں ہوں رخ کسی اور پاس بدل گیا تحریر کے اس پاس وہ شیر اشار والاؤن جی دوسرے پاس پاس چڑھ بیٹے یہ فرمائش کر دیتی بھی یہ شیر سنات ہے بھائی یہ گجرالے چور کے یہاں کی بڑی ہمت ہے گجرالے چائے میرے کو تریخ لین کی بڑی ہمت ہے گجرالے جو کے تو تریخ لو میں کی پیان تاری بہت بڑی ہمت ہے کہ گجران والے سے جا کر تاریخ لائے ورنا گجران والے کی تاریخ یہ صرف سر نچن کے جھوٹ نسند کرتے ہیں سچ والا پاسا وکھا دے جاؤ میں کدوں کا لاہور جیسے شہر چیٹا اتنے کسے بھول کے بھی نہیں بلایا مجھے آ پتا نہیں کہ میں بھول گیا یہاں یار ویخ لا مجھے پہچانا اور کھا بڑا ہی وہ بھی پھر گجران والے بڑی عجیب گل لیا یار تو تیا میں بار بار یہاں در سچی دسی پتہ نہیں گجر والو کہ لوگ جو ہیں وہ کیوں اتنا دین سے محبت رکھتے ہیں اور حق سے یہ اللہ ہی بہتر ہے کہ اتنے عرصے کے بعد تیس سال کے بعد ایک بندہ باپ آیا ہے تاریخ لینے کے لیے اتنا بڑا شوق ذوق دین کے ساتھ گجرا والے کے لوگ لگتے ہیں پتہ نہیں کیا وجہ ہے اللہ باک شاہ صاحب قبلا سید قطب علی شاہ صاحب دعا فرماد تھے جی فرماد اچھا بھائی بات سنو سیاخاب میں لگا کر بیٹھا ہوا ہوں یہ سیاخ میں لگا کر بیٹھا ہوا ہوں میں نے سنو ناچیز نے کتاب لکھی ہے پہلے پہلے شریع حکم سمجھا اور بعد میں خزاب لگایا میں نے کتاب لکھی ہے اس کے جواز پر وہ کتاب انشاءاللہ چند دنوں تک آپ کے ہاتھوں میں آنے والی ہے اس کو پڑھنا آپ سمجھیں گے کہ اللہ کے فضل سے دنیا میں دنیا میں پہلی مرتبہ ایسی تحقیق پیش کی گئی سنو میں اپنے رسالے نہیں کیتا ہے. کوئی بندہ امام اعظم ابو حنیفہ امام محمد امام ابو یوسف امام شافی امام احمد بن ہمبل انہوں نے چار امام پانچ امام تو سات امام تو خصوصاً فقہ حنفی اماما تو اگر سیاہ خزاب مکروہ تحریمہ اور حرام ہون دا قول وکھا دے وے گا۔ ایک میں وہ شکریہ ادا کر لکھ انعام دیاں گا پائی کمر او پائی کمر تینوں تری کتابیں دے کے آخیا اس پھر یہ تو نہیں سیا کسی تو بننے سے بہ جا جن لینیا ہو بائی کمر بھی باہر بیٹھے کے لوگ رفا جدین کہاں سے شروع ہوا ہے میرے ہاتھ کھڑے ہیں میں صاف پکا ہوں میرے ہاتھ کھڑے ہیں ایسے مسائل میں میں نہیں پڑھتا اگر اتنے سال میں فیصلہ نہیں ہوا تو میں بھی نہیں کر سکتا میں صرف ایک ہی بات جانتا ہوں چھوڑو رفا جدین کو کوئی کرے یا نہ کرے صرف تم اتنا مجھے بتا دو ایمان بھی تاغوت کہاں سے شروع ہوا بس. یہ تاغوت کی حکومت کے دوام کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا کیوں شروع کیوں جاری ہے کیوں سب چلا کر بیٹھے ہوئے ہیں اس کا جواب دے دو میں ایمان کرتا ہوں تم رفا جدین کی بات کرتے ہو یہ ملہ کا جھگڑا ہے ہم اس میں نہیں پڑھتے اگلا سوال یہ سب وہی فروئی مسائل ہیں پڑھ لو ایمان سے کہتا ہوں کفر بھی طاقت اندر پیدا کر لو تم کر میں نماز پڑھ لو سمیکر کے بغیر پڑھ لو دونوں ٹھیک ہے میں مفتو دیتا ہوں یار وقت بہت ہو گیا ہے اچھا میرا ایک موضوع ہے میرا ایک موضوع ہے آ, کیا یہ سب یزیدی ہیں یہ کارڈ میں پھر ہے اور سیکڑے موضوع کارڈ پڑے نے 500 سو روپئے کارڈ باہر آ سکتا شوگر دی دوائی انسولین بھی چھٹ جاتی ہے انسولین اللہ دے فضل نہ انسولین چھٹی ویکھنی ہوئے تو او بار باہر اشرف ڈرائیور دل پانچ سو دا پیکٹ سبر شام ایک کیپسول دھد نال شاہ صاحب تبلا دعا فرما دش آ جناب تو مامی آ اپنی اپنی جگہ چ تشریف رکھو اپنی اپنی جگہ چ تشریف رکھو برائے کرم اقتصاد جناب حوصلے بیار سنیں اللہ تعالیٰ تو اڑا اڑا قبول فرمائے اعلانات دو سمات فرما دوبی چھبی اکتوبر جویاں والا موڑ نزد شیخو پورا جویاں والا موڑ نزد شیخو پورا چھبیس اکتوبر بعد نماز عشاء شاء اللہ تعالی آج جا جامعہ مسجد نورانی اندر عظیم شاہ محفل ملازم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منعقد ہو رہی ہے ان اللہ تعالی آپ کا بیان نشان ہوئے گا اور پندرہ پیل امل وزیر آباد ای ایڈریس مل جائے گا جی وزیر آباد شہر کے اندر پندرہ تعالیبادی اللہ تبارک بتا لیا تو بھائی بھائی تھوڑا تھوڑا بھائی سیدھے ہو جائیں <laughs>